Yeah uh -huh. رب بعد بسم اللہ وصلاۃ وسلام علیہ سید بعد ابل سلیم ام آباد اعبن شیخان اللہ رحمٰن رحیم اب سور احزاب کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں سورین نور ہم نے اٹھارویں پارے میں مدنی صورت پڑھی تھی اس کے بعد تقریباً آٹھ مکی صورتیں اب پھر ایک اور مدنی سورت سورت الحضاب کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں اس کا نظور سن پانچ ہجری میں ہوا ہے ہم سب کے علم ہے کہ سورین نور پر, پر ہم نے کلام کیا تھا وہ بعد میں آئی چنانچہ اس صورت میں بھی سطر اور حجاب یعنی پردے سے متعلق کچھ احکامات جو پہلے آئے اور سورج نور کا نزول چھ ہجری میں بعد میں ہوا تو اس صورت میں حجاب سے متعلق پردے سے متعلق احکامات بھی ہیں معاشرتی ہدایات بھی عطا کی گئی ہیں اور غزل احزاب بیٹل آف پرنس جسے کہا جاتا ہے اس کا بھی بیان اس صورت میں ان اللہ تعالیٰ آئے گا منافقین کے کرتوت اور ان کے لیے سخت بیان بھی اس صورت میں وہ ہمارے سامنے آئے گا ان شاء یہ سورت بھی جیسے کہ پہلے ذکر ہو چکا ہے کہ ہمارے ہاں سن بک بورڈ کے تحت بھی اور پاکستان کے اور بورڈ میں بھی جو میٹرک کا سلیبس ہے اس میں اب بھی شامل ہے وہ کہ اگلے سال جو اگزام ہونا پیٹرن پر ہوگا جس میں سورت احزاب شامل ہے اس کے بعد سلیبس چینج ہو جائے گا یہ ٹیکسٹ بک بورڈ کی طرف سے کچھ اعلان ہوا ہے تو خیر وہ بچے اور بچی ہیں کہ جنہوں نے اگلے سال میٹرک کا اگزام دینا ہے تو وہ ذرا اچھی طرح اس کو سنیں اور تھوڑا سا اس کے لیے اہتمام کریں کہ نوٹس وغیرہ بھی لے لیں سورت الاحزاب کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا نبیلّہ اے نبی صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم اللہ کا تقوی اختیار کیجیے بلا تافرین الامنافقین اور کافروں اور منافقین کی بات کو نہ مانیں ام اللہ خان علیم الحکیم ابھی شکل اللہ قب رکھنے والا حکمت والا ہے طبی اور جو آپ پر آپ کے رب کی طرف سے وہی کی جاتی ہیں آپ اس کی پیروی کیجیے تم جو کچھ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے خوب واقف ہے وَتَوَكَّلْ عَلَى آل اللہ اور اللہ پر توقع کیجیے اور اللہ کافی بطور کارساز یہ تین آئےتیں ہوئی بس ایک اشارہ میں کرنا چاہ رہا ہوں آگے ازواج متحرات کا بھی ذکر آئے گا پردے سے متعلق بھی ہدایات آئیں گی تو بعض لوگ اس طرف چلے گئے کہ بھائی یہ خاص پردے کے احکامات امت کی ماؤں کے لیے ہیں نبی علیہ السلام کی ازواج متحرات کے لیے یہ بات درست نہیں ہے اس کے جواب آگے دے بھی دیے جائیں گے ان اللہ تعالی ہاں خطاب اللہ کے پیغمبر کی بیویوں سے ہے مگر امت کی عورتوں کے لیے بھی رہنمائی ہے اب یہی تین آیتیں لیجئے جو بھی ہم نے سمجھی ہیں جن کا ترجمہ پڑا حضور سے خطاب ہو رہا یا نبی, اے نبی اللہ کا تخوہ اختیار اور کافر و منافقین کی بات کو نہ مانیے اور جو وحی آپ پر کی جا رہی ہے اس کی پیروی کیجیے اور اللہ تعالی پر توکل کیجیے اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ تو حضور سے خطاب ہے تو حضور کریں بس تفر اللہ اللہ کا تخوہ ہم نے بھی اختیار کرنا ہے اللہ پر توکل ہم نے بھی کرنا ہے اللہ کی وحی کی پیروی ہم نے بھی کرنی ہے تو یہ انداز تو بار بار قرآن حکیم میں ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب ہو رہا ہے اور امت کو تعلیم عطا کی جا رہی بس یہ نقطۂ ذہن میں رکھیے گا بعد میں اس پہ اشارت بات ہوگی انشاءاللہ ابھی کچھ ضمنی تو نہیں کہیں گے کچھ اور اہم امور پر یہاں ہدایات آ رہی ہیں جس میں منہ بولے بیٹے کے حوالے سے بھی ایک ہدایت عطا ہو رہی ہے فرمایا ماں جان اللہ فی جیٰ نے کسی انسان کے جس کے سینے میں دو دل نہیں بنائے اس میں ایک بات تو یہ لی گئی ایک دل میں ایک وقت میں ایک ہی عقیدہ ہو سکتا ہے کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میرا ایمان والا عقیدہ بھی ہے اور کفر والا عقیدہ بھی معاذ اللہ جو منافقین کی قسم کے لوگ تھے اس طرح کی باتیں وہ نہیں وہ پھر ایک ہی طرف جھک جاتے ہیں نفاق کی طرف تو یا تو ایک بندہ مومن ہے صحیح عقیدے پر کاربن ہوگا یا اللہ معاف کرے کوئی کفر پر کاربند رہے گا یا نفاق والا بھی ہے تو وہ کفر کی ایک شاخ کی طرف ہی بڑھ رہا ہوتا ہے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے ایک سادہ بات اس میں یہ بیان کی گئی اور ایک بات یہ بیان کی کہ آگے دو مسئلوں کا ذکر اور ایک ہی وزاط آ رہی ہے اس کے تعلق سے بتایا گیا وہ مسائل کیا ہیں فرمایا کم اور تمہاری ان بیگیوں کو جن تم ماں کہہ بیٹھتے ہو تمہاری مائیں نہیں بنایا یہ مسئلہ کہہار کا مسئلہ واہ زہار اس پر تفصیلی بات آئی ال... مجادلہ میں اٹھائیس ستارے کی پہلی صورت میں عرب میں ایک مسئلہ تھا بیوی کو کہہ دے تم تو میری ماں کی طرح ہو اور اس کو لٹکتا چھوڑ دی اور اپنے وہ حرام کر لیا تو تمہارے کہنے سے حرام نہیں ہوگی یہ مسئلہ سورہ مجادلہ میں بیان ہوگا یہ عربوں کے یہاں ایک روش تھی بری رسم تھی اس کا جواب دیا گیا ہے سورہ مجادلہ میں تو کسی سینے میں دو دل نہیں تو یشخص کی دو مائیں تو نہیں ہو سکتی تمہارے کہنے سے تمہاری دینیا تمہاری مائیں نہیں بن جاتی یہ زہار کا مسئلہ اس پر کلام سورہ مجادلا میں اگلا مسئلہ فرمایا مما اکم اکم اور تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارا حقیقی بیٹا نہیں بنایا یہ ایڈاپٹڈ چائلڈ کا معاملہ یہ منہ بولے بیٹے کا معاملہ لے پالک کا معاملہ جو بھی کہیں وہ حقیقی بیٹا نہیں ہوتا اسی طرح ہمارے یہاں یہ تو میری بہن ہے وہ بھائی ہوگی حقیقی بہن اگر نہیں ہے تو پھر جس کو منہ بولی بہن کرو بہن نہیں ہے اس طرح اسے پردہ بھی ہوگا اور سارے احکامات بھی لاگو ہوں گے تو یہ منہ بولا منہ بولا کچھ نہیں ہے بھائی. تو وہ اربوں میں بھی ایک معاملہ تھا. خود نبی مقدم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے کون تھے زید بن حارثہ مشہور ہو گئے تھے زید بن محمد صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم اللہ کی مشیت میں ایک معاملہ تھا وہ بات آگے بیان ہوگی اور پھر بتایا جائے گا کہ مو بولا بیٹا حقیقی بیٹا نہیں ہوتا اگر اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی تو یہ شخص جس کا یہ مو بولا بیٹا تھا وہ اس سے نکاح کر سکتا ہے حقیقی بیٹے کی بیوی سے تو نکاح منع ہے لیکن مو بولا بیٹا اس کی بیوی وہ حقیقی بیٹا نہیں تو اس کی جو بیوی وہ اس معنی میں حقیقی بہو نہیں ہوتی یہ بات آگے آئے گی خود حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ابھی اس کے زیل میں اہم پہلے بات بتائی ہے. بنیادی کیا مما جال اکم ابنا اکم اور تمہارے منہ منہ بولے بیٹوں کو تمہارا حقیقی بیٹا نہیں بنایا ذالکم قولکم بے افواہ کم یہ تو تمہارے منہ کے منہ سے کہی گئی ایک بات ہے تم کہہ رہے ہو حقیقت میں ایسا نہیں ہے اللہ یقول الحق اور اللہ تعالی حق بیان فرماتا ہے وہ ہوا جس اور وہ سیدھے راستے کی رہنمائی عطا کرتا ہے یہ بات بہت معروف تھی عرب میں تو بڑے شد و مت کے ساتھ قرآن حکیم نے اس کا ذکر کیا اور اس کی ایک اہمیت کیا ہے کہ دیکھو بھائی جو سگا بیٹا ہوتا ہے تو وہ پھر نصب بھی اس کا معاملہ نصب میں بھی معاملہ آئے گا انتقال ہوگا تو وراثت میں حصہ بھی ہوگا اس کی اگر بیوی ہے جو کہ ایک شخص کی بہو اس سے نکاح بھی جائز نہیں یہ شریعت کے بہت سارے احکام کا نسل سے تعلق ہوتا ہے کون کس کی اولاد ہے تو یہ منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹا نہیں تو یہ احکامات وہاں پر لاگو نہیں ہوتے یہ بڑا اہم معاملہ ہے ہمارے دین میں یہ جو کلوننگ کے مسائل چلے اس پر تو مغرب بھی چلا اٹھا وہ جو ڈولی بنائی گئی تھی پہلی کلون شی وہ بھی بیچاری چند مہینوں میں یا ڈیڑھ دو سال میں ختم ہو گئی اس پہ تو مغرب بھی چلا اٹھا مگر ہمارے دین کی تعلیم کے مطابق علماء نے شدید مخالفت اس کی کی کہ تم کلون قسم کے انسان بناو گے تو یہ رشتے کہاں جائیں گے یہ ناتے کہاں جائیں گے یہ گھر گھر ہستی کے معاملات کہاں جائیں گے اخر یہ نسب کا معاملہ بڑا اہم ہے فرمایا کہ ادعوهم لآبائہم انہیں ان کے باپوں ہی کی طرف کر کے کے پکارو اللہ، یہ اللہ کے زیادہ انصاف کی بات ہے ایک شخص کے دو باپ تو نہیں ہو سکتے ایک شخص کا ایک ہی باپ ہوگا جیسے وہ جو بتایا نا کسی آدمی کی دل میں، سینے میں دو دل نہیں ہو سکتے تو اس کی دو مائیں بھی نہیں ہو سکتی اس کے دو باپ بھی نہیں ہو سکتے وہ دو دلوں والی مثال بھی اس تعلق سے دی گئی تھی فرمایا کہ ادو ہم انہیں پکارو ان کے باپوں کے طرح منسوخ کر کے ہوا عند اللہ یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ انصاف کی بات ہے فی الم تم پھر اگر تم ان کے باپوں کو نہ جانتے ہو فعی خوان کو بس وہ تمہارے دینی بھائی ہیں وہ موالی اور تمہارے موالی اب اردو میں تو کچھ اور ہم کہتے ہیں یہ عربی میں بڑا اچھا لفظ ہے موالی اور تمہارے ساتھی ہیں تمہارے رفیق ہیں تمہارے ہمدرد ہیں ہاں اگر کسی نے ایڈاپٹ کیا ہے تو اس بچے کو اس کے باپ کے نام کی طرف منصوب کیا جائے ادروائز وہ گارجن کا نام اس میں سرپرس کا نام جو ہے وہ لکھا جا سکتا ہے لیکن منصوب کیا جائے حقیقی باپ ہی کی طرف حدیث میں اس کے بارے میں بہت زیادہ سخت بات آئی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بخاری شریف کی روایت ہے جس نے جان بوجھ کر کسی کو غیر باپ کی طرح منسوب کیا جان بوجھ کر کسی غیر باپ یعنی کسی اور کی طرف منسوب کر دیا تو اس نے کفر کیا اتنی سخبات حدیث میں ہے اس نے کفری رویہ اختیار کیا تو یہ نصف کے معاملات بڑے اہم جس پر شریعت کے بہت سارے احکام کا دار و مدار اس میں حساسیت ہونی چاہیے فرمایا تم بھی اور تم پر کوئی گنا نہیں اس بارے میں تم سے بھول چوک ہو گئی ماضی میں کچھ ہو گیا تو وہ معاف بلا کہ ماں تاہم مدد خلو بکم لیکن ہاں جو تم اپنے دل کے ارادے سے کرو گے اس پر مواخذہ ہوگا ایک جیسے ہوتا ہے نا ہم اتنے سارے لوگ یہاں پر بیٹھے بزرگ ہے تو نوجوان کو کیا کہتے ہیں بیٹا بات سنو یہ کوئی مسئلہ نہیں پیار سے محبت سے بیٹا کہنا بھائی کہنا کوئی مسئلہ نہیں لیکن وہ بات کہ جس کو منسوخ کیا جائے تو اس کے حقیقی باپ کی طرح منسوخ کیا جائے ان معاملات کے حوالے سے بڑی حساسیت ہونا ضروری جو پورے دل کے ارادے سے کہا جا رہا ہے اس پہ پکڑ کا پھر معاملہ وخان اللہ غفور اور رحیم اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت بخشنے والا نہایت اور فرمانے والا ہے اگلی آیت بہت پیاری نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور متحرات کے تعلق سے ارشاد ہوا ان نبی اولا بالمؤمنین من سین نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اہل ایمان کے لیے ان کی جانوں سے زیادہ حق رکھتے ہیں اللہ اکبر نبی علی صد السلام اہل ایمان کے لیے ان کی جانوں سے زیادہ حق رکھتے ہیں اس کے دو مفاہیم ہیں ایمان والے کے نزدیک حضور نبی اکرم علیہ سدات السلام کی ذات بابرکات اس کی اپنی جان سے بڑھ کر عزیز اور محترم ایک دوسرا حضور نبی اکرم علیہ السلام کو ایمان والوں کی جانوں پر ایمان والوں کی جانوں پر اختیار ایمان والوں سے زیادہ جو چاہیں کر سکتے ہیں ان کے ساتھ یہ تو ان کی زندگی کا معاملہ تھا تو دو پہلو ہیں ایمان والا حضور نبی اکرم علیہ السلام کو اپنی جان سے بڑھ کر عزیز اور محترم مانے ایک اور حضور نبی مکرم علیہ السلام کو ایمان والوں پر ان کی جانوں پر خود ایمان والوں سے بڑھ کر تصرف کرنے کا اختیار تھا کچھ کرنے کا اختیار تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بڑی پیاری بات علامہ شبیر احمد عثمانی رحمتہ اللہ علیہ نے لکھی ہے کہ حضور کے بارے میں یہ جو ہم اور ہے بات ہے مسلمانوں میں جو جذباتی لگاؤ ہے الحمد رب العالمین اس کو پازیٹیولی ہمیں لینا چاہیے کیا ہے اصل میں ایمان ہم تک پہنچے حضور کے ذریعے صلی اللہ علیہ وسلم جی اور آپ مجھے اگر اجازت دیں تو میں یہ عرض کروں کہ پوری امت کا ایمان ایک طرف رکھیں حضور کے ایمان کا عالم کیا ہوگا وہ ایمان کا سرچشمہ اور منبع ہے ہمارے لیے اور ایک ایک بندے مومن کے دل میں جو ایمان ہے وہ کیا ہے وہ اس ایمان کے سورج سے آنے والی ایک شعاع ہے جو میرے اور آپ کے دل کے اندر ہے دوبارہ حضور ایمان کا منبع سرچشمہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مومن کا نور کیا ہے ای نور ایمان وہ حضور کا جو ایمان ہے وہ جو سورج ہے پورے ایمان کا سرچشمہ منبع وہ اسی کی ایک شعاع ہے جو ایک بندے کے دل کے اندر بندے مومن کے دل کے اندر موجود ہے یہ جو ہم مسلمان اور یہ ہمیں چیک کرتا ہے میں مغرب کہ روح محمد ان لوگوں کے اندر ہے کہ نہیں صلی اللہ علیہ وسلم ان غریبوں کا حال کیا وہ ہائٹ پارک میں کھڑے ہو کر عیسی علیہ السلام کو موسلا علیہ السلام کو تمام انبیاء اصول کو کیا الفاظ میں استعمال کرو برا ملا کہتے ہیں اور ایسے دو نمبر لوگ ہیں کہ اگر ملکہ کے خلاف کچھ کہیں تو جرم ہے ہولوکوس کے خلاف بولو تو جرم ہے اور تاریخ کی عظیم ترین شخصیات کے خلاف کس قطر گندے ترین الفاظ استعمال ہوتے کہتے ہیں یہ فریڈم آف اسپیچ اور ہم مسلمان اس پر جذباتی ہیں تو ہمیں کیا کہتے ہیں یہ جذباتی یہ ہو گئے جناب، عجیب بات. بھائی تم ہو بغیرت تمہارے اندر کوئی ایمانی رمک باقی نہیں ہے اور تم اس سارے کچھ کو برداشت کر لو وہ بھی دو نمبر بات ہے ملکہ کی شان میں گستاخی برداشت نہیں ہولوکس کے بارے میں بات کرنا برداشت نہیں پیغمبروں کے اس بارے میں سب کچھ برداشت تمہارا دو نمبر قانون ہے یہ ڈبل اسٹینڈرڈ ہے تمہارا اور یہ بغیرتی کی بات ہے لیکن مسلمان اللہ اکبر کبیرہ وہ بے عمل تو ہے, نہیں ہونا چاہیے بے عمل ہو سکتا ہے نہیں ہونا چاہیے مگر بے غیرت تو نہ ہونا اگر یہ غیرت بھی چلی گئی تو بچا گیا اگر یہ غیرت حمیت دینی چلی گئی تو پھر بچا گیا مسلمان کے پاس یہ ہے وہ جذباتی لگاؤ جو ہے اور ہونا چاہیے ایمان والوں کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر آپ نے یہ بھی فرمایا بخاری کی روایت تم میں سے کوئی شخص نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے نزدیک میں اس کی اس کے والد اس کی اولاد اور سارے انسانوں سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں اور دوسری روایت جو کہ بخاری بخاری اور مسند احمد میں ہے سید عمر کو فرمایا رضی اللہ عنہ جب تک میں تمہارے نزدیک تمہاری جان سے بڑھ کر معذ محترم نہ ہو جاؤں مکرم نہ ہو جاؤں عزیز نہ ہو جاؤں محبوب نہ ہو جاؤں اے عمر تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا یہ حضور کا بیان صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرمایا وہ ازوا اور آج صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج متحرات وہ امت کی مائیں ہیں اللہ اکبر اچھا وہ امت کی مائیں تو حضور ہمارے کیا ہوئے روحانی اعتبار سے والد ہوئے وہ چیخا ابو لہب نبی مکرم علیہ السلام کے صاحبزادے کے انتقال پر کہ بتھیرا محمد کی ان کی تو جڑ ہی کٹ گئی ان کی تو نسل ہی ختم ہو گئی ان کا تو بیٹا انتقال کر گیا کیسے نسل چلیے گی اللہ اکبر اللہ کہتا کا ان لبتر اے نبی آپ کا دشمن ہی دم کٹا رہے گا نامراد رہے گا نسل اس کی ختم ہو جائے گی آج زمین پہ کوئی ایک بھی ہے جو ابو لحاب سے اپنا رشتہ جوڑنا پسند کرتا ہوں کوئی ایک زمین پر اور پونے دو ارب تو مسلمان ہیں جو اپنے آپ کو رسول اللہ علیہ السلام کی روحانی اولاد کہلانے میں فخر محسوس کرتے ہیں تو نام کس کا رہا محمد مصطفیٰ علیہ السلام کا اور نسل کس کی ختم ہوئی اور کس کی مٹی کون نام ہوا ابو لہب ہاں نام ہے اس کا کیسا ہے تبتہ بھی یہ نام رہا اس کا لانت بلامت بد اور ذکر کس کا بلند ہوا ورفعنا لکا محمد مصطفہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اچھا امَّهَاتُهُمْ ان کی نبی مکرم علیہ السلام کی ازواج متحرات وہ امت کی مائیں ہیں یہ عزت کرنے میں توقیر کرنے میں احترام کرنے میں اور حضور کے ازواج متحرات سے نکاح امت کے مردوں کے لیے حرام کر دیا گیا تھا البتہ پردے کے احکامات تھے پردے کے احکامات تھے حضور کے ازواج متحرات نے بھی کیا اور صاحب احرام میں اسے پردے کا اہتمام کیا یہ بات آئے گی سور ازاب ہی کی آیت نمبر ترپن میں انشاء اللہ تعالی تو وہ امت کی مائیں تقدس میں ادب میں احترام میں ان سے امت کا کیا مردوں کا نکاح منع کیا گیا لیکن پردے کے احکامات بھی عطا کیے گئے یہ بات اپنی جگہ بالکل واضح ہے وہ اول الارخامی بآبوم اولا باآن کتاب لاہی اور جو قریبی رشتے ہیں وہ اللہ کے حکم کے مطابق ایک دوسرے کے زیادہ قریب ہیں من المؤمنین مکمنیناجرین مہاجرین اور انصار من الماجرین منل مکمینین مہاجرین ایمان والوں میں سے اور مہاجرین میں سے کیا مطلب جہاں تک تو ساری امت کی بات کریں انم المؤمنون ممنون اخوتن والی بات ہے سب آپس میں بھائی بھائی ہیں لیکن جب وہ معاملات آئیں گے وراثت کے حوالے سے نکاح کس سے ہو سکتا ہے کس سے نہیں محرم نامحرم کے معاملات تو وہ تقاضے الگ ہیں وہ شریعت کے احکامات اپنی جگہ پر ہیں سورہ کے آخر میں بھی آئے تھی وہی نکتہ یہاں پر بھی بیان کیا گیا ہے اللہ انتفالو الہ اولیاء ایک معروفہ سوائے اس کے کہ تم اپنے ساتھیوں کے ساتھ دوستوں کے ساتھ بھلا سلوک کرنا چاہو وراست تو ہر سب کا حصہ نہیں ہے نا. وہ تو قریب رشداروں کا ہے لیکن اگر کسی کے ساتھ بھلا سلوک کرنا چاہے تو وسیعت کی گنجائش موجود ہے تک اس و تفصیلی کلام سلوط البقرہ میں ہوا تھا کان کا یہ بات شدہ لکھی ہوئی ہے کتاب میں ومن عہد لیا اور اے نبی بھی لیا اور نوح اور ابراہیم اور موسا اور مریم کے بیٹے عیسا سے بھی علیم السلام وہ احدیغ اور ہم نے ان سے پختہ عہد لیا تھا ایک مراد کہ اللہ تعالیٰ کی بات کو اللہ کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانا ہے اللہ کے دین کے لیے محنت کرنی ہے ایک اور بات اللہ کے بندوں کو اللہ کی بندگی کی طرف بلانا ہے اللہ کی عبادت کی طرف دعوت دینی ہے تمام انبیاء رسول سے یہ پیغام یہ احد اللہ تعالیٰ نے لیا اور سب اسی مشترکہ مشن کے ساتھ زمین پر بھیجے گئے تھے عن تھا کہ اللہ سچیوں سے ان کی سچائی کے بارے میں سوال کرے وہ عہد القافرین اور اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے دردناک آزاد تیار کر رکھا ہے اب اگلے دو رکوں میں بیان آ رہا ہے غزوہ احساب کے تعلق سے اس کا تھوڑا سا پس منظر ہے سن پانچ ہجری میں یہ غزوہ پیش آیا ہے شوال سن پانچ ہجری میں یہ غزوہ پیش آیا اور سارے ارب سے کوئی بارہ ہزار کے لگ بھگ دستے جمع ہونا شروع ہو گئے ایک طرف قریش بھی ہیں اور ایک قبیلہ تھا بنو نظیر کا یہود کا ایک قبیلہ بنو نظیر اس کو نکال باہر کیا گیا تھا مدینہ شریف سے چار ہجری میں اس کا ذکر سرت الحشر میں آئے گا انشاءاللہ شاء ہجری میں ان کو نکال باہر کیے گئے یہ جا کے کچھ لوگ آباد ہوئے ہیں خیبر کے علاقے میں خیبر فتح ہوا ہے سات ہجریم سلحدیا کے بعد تو چار میں ان کو نکال باہر کیا گیا انہوں نے سازش کی سارے عرب کے اندر لوگوں کو انہوں نے ورغلانے کی کوشش کی کہ یک بارگی مسلمانوں پر حملہ کر کے مٹائی ڈالو ان کو یہ سازش تھی یہود کی باہر عالوں نے قریش مکہ کو بھی تیار کیا کچھ اور قبائل بھی غطفان اور حوازن کے قبائل بھی ان کو بھی جمع کیا گیا اور یہ سب سے بڑا لشکر تھا لو لشکر کشی کے لیے تیار ہوا مسلمانوں کے خلاف مدینہ شریف میں مسلمانوں کی آبادی لگ بھگ تین ہزار کے قریب تھی اتنے بڑے لشکر کی آمد ہو رہی ہے اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ لیا ہر مرتبہ آپ نے مشورہ دیا بدر میں بھی لیا عہد میں بھی لیا آزاد میں بھی اس دفعہ بڑا دلچسپ مشورہ آیا کہ مدینہ شریف میں رہ کر دفاع کیا جائے اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا مشور دیا خندق خودی جائے ایک تو ادبت کچھ قبائل ہیں جس سے ہمارے مہائدات ہیں دیکھیں وہ حصہ جو شمال مغرب کے طرف ہے جو کھلا علاقہ ہے کہ وہاں سے حملہ آنے کا امکان ہے اس رخ کے اوپر خندقوں کو خودا جائے تاکہ گھر سوار بھی اگر ہو تو کراس کر کے مدینہ شریف کی اس بستی میں داخل نہ ہو سکیں یہ جو ٹیکنیک تھی عرب اس سے واقف نہیں تھے سلمان فارسی فارس کے تھے وہاں یہ ٹیکنیک معروف تھی اور حضور نے اس مشورے کو قبول کیا اور اس کو اپلائی بھی کیا اور اپلائی یہ نہیں کیا کہ بس آرڈر دے دیا خندکیں کھودی جا رہی ہیں حضور خود خندک کھودنے کے عمل میں شریک بھی رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جو مشقت صحابہ کرام نے جھیلی وہ حضور نے بھی جھیلی اگر صحابہ نے پیٹ پر ایک پتھر باندھا حضور نے دو باندھے اگر صحابہ نے کدالیں چلائی حضور نے کودال چلائی اگر صحابہ نے وہ مٹی کے ٹوکرے اٹھائے حضور نے بھی اٹھائے اگر صحاب کرام نے بھوک برداشت کی حضور نے بھی برداشت کی صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم تو بہرحال ہر طرف سے قریش کے افراد آ رہے ہیں یہ غطفان کے قبائل کے لوگ ہیں حوازوں کے قبیلے کے لوگ ہیں ان سب نے مشترکہ حملہ کرنا چاہا اللہ کی مشیت کے محاصرہ ایک مہینے تک رہا لیکن ان کو ہمت نہ ہوئی بلکہ یوں کہیے کہ ان کو کامیابی نہ ملی کہ یہ کوئی خندق کراس کر کے اندر آ جاتے اور اللہ تعالیٰ نے ایک مہینے کے بعد زوردار آندھی چلا دی اور ان کے خیمے اکھڑ گئے جانور رسیاں توڑا کر بھاگ گئے ان کی دیگی پلٹ دی اللہ تعالیٰ نے اور یہ ناکام اور نام لوٹے حضور نے فرمایا کہ العن نہ ہوں. یہ لاسٹ اٹمپ تھی ان کی قریش کی اور یہ سارے کفار کی اب ہم جائیں گے ان کے خلاف اقدام کرنے کے لیے یہ ہے ایک مہینے کے محاصرے کے بعد جو ان کو ناکامی ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی حفاظت فرمائی اللہ کی شان ہے یہ دس بارہ ہزار کا لشکر بھی آ گیا لیکن پوری تیاری کے ساتھ آنے والا لشکر کامیابی حاصل کیے بغیر واپس ایسا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے دوڑا دیا بھگا دیا ان کے جانوروں کو ان کے خیمے اکھڑ گئے ان کی دیگیں الٹ دی یہ ہے جو غزب احزاب کا مختصر سا ذکر میں نے آپ کے سامنے کیا ہے ارشاد ہو آپ علیکم اللہ تعالیٰ کی نعمت کو یاد کرو جہ تم جنود الفارم جنوب لم تروہ جب تم پر بہت سے لشکر چڑھ آئے تو ہم نے ان پر آندھی بھیجی اور ایسے لشکر جنہیں تم نے نہیں دیکھا وہ بما اللہ بسیدہ اور اللہ تعالیٰ سے خوب دیکھنے والا جو تم کرتے ہو من من اسفل جبکہ تم بچڑ آئے تمہارے اوپر کی طرح سے تمہارے نیچے کی طرف سے اوپر کے علاقوں سے غطفان اور حوازم قبائل کے لوگ اور نیچے کی طرف سے مراد قیش کے لوگ آئے قلوب الحاجر اور جب آگے چندیا گئی تھیں اور کلیج منہ کو آ رہے تھے دہشت کی کیفیت وہ ترون اب دنونا اور اللہ تعالی کے بارے میں مختلف طرح کے گمان کر رہے تھے یہ اشارہ منافقین کی طرف ہے وہی المل... اس موقع پر ایمان والوں کو آزمایا گیا اور زور دار طریقے سے وہ جھنجھوڑ دیے گئے یعنی شدید آزمائی اور امتحان اب بیان منافقین کا اس موقع پر کیا رہا ان کا معاملہ المنافقون فی اور یاد کرو جب کہنے لگے منافق اور جن کے دلوں میں مرض ہے ما ماں اللہ واحد اللہ اور اس کے رسول نے جو وعدے کیے وہ دھوکے کے تھے محاد اللہ محاذ محاد اللہ،, اللہ ہمیں کہا گیا جی فتوحات میں دیں گے ہمیں کہا گیا کہ جی اللہ کی مدد آئے گی یہاں حالانکہ محاصرہ ہوا ہوا ہے ہم واش کے لیے بھی رف حاجت کے لیے بھی نہیں نکل سکتے سیر کی کتابوں میں ان کے جملے نقل کیے گئے تو کہتے دھوکے کا وعدہ کیا گیا گروہ نے شریف کا اے یسریب والو تمہارے لیے کوئی ٹھکانا نہیں بس تم لوٹ جاؤ چھوڑو اس دین کو پھنس گئے مر گئے پلٹو اپنے پچھلے باپ دادا کے دین کے طرف الفیح اور ان سے گرو اجازت مانگ نبی علیہ صلاح السلام سے وہ کہتے ہیں ہمارے گھر تو بے شک بڑے غیر محفوظ ہیں وہ ماہ ہی اللہ کا تبصرہ حالانکہ وہ غیر محفوظ نہیں ادید ہوں نہ اللہ وہ تو صرف فرار چاہتے ہیں ابھی بنو قریضہ کا ایک قبیلہ یہود کا یہاں پر موجود تھا اس کی طرف سے بھی کچھ نافرمانی کا معاملہ آنے لگا تھا لیکن حضور نبی اکرم علیہ السلام نے تمام احتیاطی تدابیر اختیار کی تھی عورتوں کو ایک جگہ محفوظ کر دیا گیا پہرے بٹھا دیے گئے خند کے کھود دی گئی اللہ کہتے کہ نہیں وہ بالکل غیر محفوظ نہیں ہے وہ تو اللہ یہ تو صرف فرار چاہتے ورنہ دفاع کے لیے جو بھی بن پڑا تھا وہ اہتمام کیا گیا ہے ولو دخر تعلیم من اقبار ثم تو مست اور اگر وہ ان پر مدینہ شریف کے اطراف سے داخل ہو جائیں یعنی افواج پھر ان سے فتنہ چاہا جائے لوہا وہ ضرور منظور کر لیں گے کیا فتنہ ہاں بھائی پچھلے دین پر چلتے اپنے چھوڑتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو یہ فوراً مانیں گے یہ جان چھوڑانا چاہتے ہیں یہ منافقین کا بیان آ رہا ہے ذرا مشکل آئی تو بھاگنے کے چکر میں پچھلے دین کی طرف پھرنے کے چکر میں یہ وہی بات ہے میٹھا میٹھا ہفپ والی بات اور کڑوا کڑوا تھو تھو والی بات ہے اب فرار اختیار کرنا چاہتے قرآن کہتے ہیں ضرور اسے منظور کر لیں گے مما طلب بسو بہا اللہ اور وہ اس معاملے میں بھی تھوڑی ہی دیر لگائیں گے گھروں میں یعنی مہار نکلیں گے اور بھاگ جائیں گے مراد عشق دین کی طرف ہی لوٹ جائیں گے وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُ اللَّهَ مِن قَبْلِ حَلَقِ اس سے پہلے وہ اللہ سے عہد کر چکے تھے لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارِ کہ وہ پیٹ نہیں پھیریں گے اہد کے موقع پر بھی انہوں نے فرار اختیار کیا تھا اس کے بعد سرزنش ہوئی جی آئندہ بتایا جا رہا ہے کے پہلے بھی احد کر چکے تھے کہ وہ پیٹ نہیں پھیریں گے اور اللہ تعالیٰ کا احد تو ایسا ہے کہ اس کے بارے میں سوال ہوگا کل نئی ابل قتلی قدیلا اے نبی علیہ السلام فرما دیجیے تمہیں ہرگس نفع نہیں دے گا فرار اختیار کرنا اگر تم موت یا قتل سے بھاگے وہ عید اللہ قتل عید اللہ تمون اللہ کلیلہ اور اس صورت میں تم سے تھوڑے دن ہی فائدہ اٹھا سکو گے یہ موت سے فرار اخت... یعنی قطال سے فرار اختیار کرنا اللہ کے دین کی جد و سے فرار اختیار کرنا یہ نہ سمجھو کہ تم موت سے بچ جاؤ گے آپ فرمائیے کون ہے جو تمہیں اللہ سے بچائے گا اگر وہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچانا چاہے یا تمہارے ساتھ رحمت کا معاملہ کرنا چاہے اور وہ اپنے لیے اللہ کی سوا نہ کوئی دوست پائیں گے اور نہ ہی مددگار قدیہ علام اللہ سبحان ضرور خوب جانتا ہے تم میں سے دوسروں کو روکنے والوں کو إِلَيْنَ اور اپنے آؤ ہماری طرف آ جاؤ کلینا اور وہ لڑائی کی طرف نہیں آتے مگر بہت ہی تھوڑے اشی حتن علی کم تمہارے بارے میں بخیر کرتے بے. تمہارا برا چاہتے ہیں اچھا نہیں چاہتے فَإذا جاء الخوف ائیت مو نلک تدور آم لڑی علیہ من الموت پہ جب خوف آئے تو آپ ان کو دیکھیں گے کہ وہ, وہ آپ کی طرف ایسے دیکھتے ہیں جیسے کہ ان کی آنکھیں گھوم رہی ہوں اس شخص کی طرح جس پر موت کی غشقی ہو جائے موت کا خوف ان پر تاریخ الخو کمبی الداد جب خوف کلا چلا جائے تو مسلمانوں تمہیں طانے دینے لگیں گے تیز زبانوں سے مال پر بخیری کرتے ہوئے یعنی اول تو خرچ اچھا نہیںرا وہ لوگ ہیں کہ ایمان نہیں لائے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے کر دیے. کلمہ تو پڑتے تھے پھر قرآن کیوں کہ ایمان نہیں لائے ایمان کے تقاضوں پر عمل نہ کرنا پیغمبر علی السلام کا ساتھ نہ دینا پیغمبر کی پکار پر لباگ نہ کہنا پیغمبر کھڑا ہے اللہ کے دین کی جد و کے لیے مدینہ شریف کے دفاع کی ضرورت تھی تاکہ اس مسلمانوں کی اجتماعیت کو بچایا جائے اور تم اپنی جان بچانے کے چکر میں ہو کہے گا ایمان ہے تمہارے لوگوں کے ایمان نہیں لائے تو اللہ نے دیے بات اللہ تعالیٰ پر بہت آسان ہے وہ گمان کرتے ہیں کہ لشکر ابھی نہیں گئے ایک مہینے کا محاصرہ مکمل ہو گیا اب بھی جان کے ان کو لالے پڑے میں خوف ہے سمجھ رہے کہ ابھی لشکر کھڑے ہیں اور اگر لشکر دوبارہ آ جائے تو تمنا کریں گے کاش وہ دیہاتوں میں باہر نکلے ہوتے اور اہل مسلمانوں تمہارے بارے میں خبریں پوچھتے اور یہ اطمینان کرتے کہ ہماری جان چھوٹی ہم تو ادھر نہیں ہیں اور مسلمانوں کو خاتمہ ہی ہو جائے ہماری جان چھوٹے اگر اگر ایک چانس ان کو موقع مل جائے تو آئندہ یہ سی چکر میں ہوں گے کہ تمہیں چھوڑ کے نکل جائیں اور تمہارے بارے میں خبریں معلوم کریں کہ کب مسلمانوں کا معاملہ ختم ہو گیا۔ ایسا نہیں یہ سیناریو کب سمجھ آئے گا ہمیں اللہ مجھے بھی سمجھ دے آپ کو بھی سمجھ آئے تو تھے قبول کر کے. لیکن جب تقاضے دین کے دیکھنا شروع کیے تو جان جاتی ہوئی نظر آتی مال کا خرچ جا مال جاتا ہوا نظر آتا دنیا جاتی ہوئی نظر آتی ہے تو بھاگ لیتے ہیں یہ ہے نفاق کا مسئلہ دین قبول کیا ہے مگر دین کے تقاضے آ رہے ہیں تو اب دنیا کی محبت مال کی محبت کی وجہ سے اس میں ڈوب کر پیچھے ہٹ رہے ہیں یہ منافقت کا کردار جو قرآن ہمارے سامنے کھول کھول کر بیان کر رہا ہے ولوکان فیقمۃ اللہ کلیر اگر وہ تمہارے درمیان ہوتے بھی تو جنگ نہیں کرتے مگر بہت ہی تھوڑے یہ ہے جو بیان مکمل ہوا منافقین کا تیسرا رکو شروع ہو رہا ہے مشہور آئے تاریخ قرآن کی ہم سب کو یاد بھی ہیں. لقد في رسول اللہ عصوت الحسن یقینا تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے لمن کان ارج اللہ ولی امل آخر و زکر اللہ اس کے لیے جو اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن کی امید رکھتا ہو اور کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہو اس آیت کو عمومی اعتبار سے بھی سمجھتے ہیں خصوصی اعتبار سے بھی عمومی اعتبار سے کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر علیہ السلاۃ وسلام کے اسوا کو سب سے بہترین قرار دیا وہ اللہ یہ بھی فرماتا ہے وَإنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ نقل <عَوضِين> اے نبی آب اخلاق کے بلند ترین پر ہیں وہ اللہ یہ بھی کہتا ہے سلامن آبر 31 اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے تو میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ ولی وسلم کی اتباع کرو اللہ تعالیٰ نے حضور کا ہی نمونہ ہمارے سامنے رکھا یہ عمومی اعتبار سے اور یہ زندگی کے ہر گوشے کے اعتبار سے ہے اگر میں ایک باپ ہوں میں دیکھوں حضور کیسے والد تھے اگر میں ایک شوہر ہوں تو میں دیکھوں حضور کیسے شوہر تھے میں جس پوزیشن میں بھی ہوں گنتے چلے جائیے رشدار دار ہوں میں پڑوسی ہوں میں دوست ہوں میں صاحب امر اختیار رکھنے والا ہوں جی میرے اوپر غربت کا معاملہ ہے یا مصائف کا یا مشکلات کا معاملہ ہے یا خوشحالی کا معاملہ ہے کسے بادشاہ زندگی کا کوئی گوشہ ہو کوئی ایک جج ہے کوئی ایک سطح سالار ہے کوئی حکمراں ہے کوئی کسی بڑے منصب پر ہے کسے بادشاہ جس پوزیشن میں بھی ہے لقت کانہ لقوفی رسول اللہ اسوت الحسنا ہاں ایک پہلو ہے خواتین کے تعلق سے بہرحال حضور نبی اکرم علی سلام مرد تھے اور امت میں عورتیں بھی بہت بڑی تعداد میں امت کی عورتوں کے لیے اسو حسنہ کی تکمیل ہوگی ازواج متحرات کے اسوا کو سامنے رکھ کر خاص نسوانی معاملات عورتوں سے متعلقہ امور اس میں تو ازواج متحرات ہی نمونہ بنیں گی نا تو یہی حکمت بھی ہے حضور کے کئی نکاح ہوئے آگے ذکر آئے گا تاکہ حضور کی نجی زندگی بھی پرائیویٹ لائف جسے ہم کہتے ہیں اس سے متعلق رہنمائی بھی امت کو ملے امت نے بھی پرائیویٹ لائف گزارنی اور حضور کے گھرانے میں جو علم و حکمت کی بات ہے وہ بھی امت کو منتقل ہو جائے اور جو عورتوں سے متعلق معاملات ہیں ان کے لیے بھی رہنمائی امت کو منتقل ہو جائے یو پیکج پورا ہوتا ہے خواتین کے لیے جب ازواج متحرات کی زندگی کو سامنے رکھا جائے اور زندگی کے ہر گوشے کے لیے حضور کا اس کامل ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خصوصی معاملہ کیا ہے وہ یہ سورہ آزاد ہے اس کے دوسرے رکو میں غزب آزاد بیٹل آف فرینچ کا بیان کچھ ہوا منافقین کا ذکر آ گیا ابھی تیسرا رقو پورا پڑھیں گے سارا بیان غزب آزاد اور اس کے بعد کے امور سے متعلق ہے تو دو رکو کے بالکل درمیان میں آئے تھے نا لگاتان لکو فی رسول اللہ اس وط تو اس ریفرنس ٹو دنٹیکٹ کے اعتبار سے کیا خاص معاملہ ہے حضور احزاب میں کیوں کھڑے یہ ٹکراؤ کیوں ہو رہا ہے آپ نے باطل کو للکا رہا ہے آپ نے رب کی زمین پر اس کی اکمرانی کی بات کی آپ نے غیر اللہ کی حکمرانی کی نفی کی ہے تو مشکین جو چودھری اور سردار تھے اس دور کے ان کے مفادات پر ضرور پڑی ہے ان کے ویسٹڈ انٹرسٹ کے اوپر ضرب پڑی ہے تیرہ برس انہوں نے زندگی مشکل ادوبر کی تھی ہجرت پر انہوں نے مجبور کیا تھا بدر میں بھی آئے تو تیاری کے ساتھ کس چھوٹی سی جماعت کو ماد اللہ ختم کر دیں اسی تسلسل میں یہ رزو احزاب ہے یہ لاسٹ ان کی طرف سے ایک ایکشن تھا دس بارہ ہزار کا لشکر لے کر وہ آئے ہیں اور حضور نے مدینہ شریف کا دفاع کیا ہے ٹھیک ہے اب ذرا سنیے یہ کتاب ہے ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب کی رحمت اللہ علیہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سورت الحزاب کے تیسرے رخو کی روشنی میں ان کی ایک بات بہت بہت واضح ہے سخت تنہائی میں کوئی سوچے حضور عہد کے میدان میں کھڑے ہیں اور کوئی مسجد نبوی میں اس وقت بیٹھا ہوا نوافل پڑھ رہا ہوتا احتکاب کر رہا ہوتا تلاوت کر رہا ہوتا کیا کہیں گے آپ موتبر ہوتا اس کا ہی حضور کہاں کھڑے میدان عہد حضور آزاد میں کھڑے دفاع کے لیے کھڑے کھندہ کے کھودی جا رہی کوئی کسی کونے میں بیٹھ کے نفل پڑھ رہا ہوتا نفل کی اہمیت تو ہے کوئی نفی تھوڑی محد اللہ اس کا حضور کیا کر رہے ہیں دیکھ لیجئے اور وہ نفل میں لگا ہوتا نیکیوں میں لگا ہوتا اور کاموں میں لگا ہوتا اس کا ایمان متبر ہوتا آج دین کہاں ہے غالب ہے کہ مغلوب ہے ہمیں اس کی کوئی فکر نہ ہو فرف نماز کو ادا کر دیں نوافل بھی ادا کریں ہم تو آدھی آدھی رات قیام کر رہے ہیں نفی تھوڑی کر رہے اللہ اس کی شدت جذبات کو کچھ تو دوسری انتہا پر لے جا کر وہ فتح کی زبان جاری کرنا شروع کر دیتے ہیں اور بھائی ہم بھی نوافل ادا کر رہے ہیں تلاوت بھی کر رہے ہیں بیان بھی کر رہے ہیں لیکن اس کے باوجود کہہ رہے ہیں کہ کیا ہم اپنی نمازوں پر نوافل پر تلاوت پر بیان پر مطمئن ہو کر بیٹھ جائیں اور حضور کا لایا وہ دین مغلوب ہو تو کیا یہ وہ مطلوب اور رویہ ہے جو ایک امتی کا ہونا چاہیے اے خاصا خاصان رسول وقت دعا ہے امت پہ تیری آ کہ آج جب وقت پڑا ہے وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے پردیس میں غریب الغرآباد ہے اس مغلوبیت کے دور میں نوافل بھی ادا کیجیے تلاوت بھی کیجیے بجا ہے مگر دین کو غالب کر رہے کہ جد و جہد کرنا اولین فرض ہے ہمارا اولین فرض ہے ہمارا اور اس کے لیے جد و جہد اکیلے اکیلے نہیں ہو سکتی اس کے لیے جماعتی زندگی اختیار کرنی ہوگی اور بہر ابھی اتنی الفاظ کی باتیں نہیں کہ ڈاکٹر اسرار نے رحمتہ اللہ علیہ پھر ایک جماعت بھی قائم کی تنظیم اسلامی کے نام سے اسی کے زیر اہتمام یہ پورے کراچی میں پورے پاکستان میں یہ قرآن کی محافظ سجائی جا رہی تاکہ یہ ذہن بنے دلوں میں قرآن کے ذریعے ایمان کی عابیر ہمیں بھی ضرورت ہے ہم پہلے محتاج ہیں اس کے ایمان کی آبیاری ہو ذہن بنے اللہ کے دین کی اہمیت واضح ہو دینی ذمہ داری ہم پر واضح ہو دین کے تقابے ہم پر واضح ہوں اور ان کو ادا کرنے کا جذبہ ہمارے اندر پیدا ہو کھڑے ہوں اس کام میں اپنا حصہ ڈالیں اللہ قبول فرمائے تو باقی سب اعمال بھی لیکن اولین اولین اولین ذمہ داری اللہ کے دین کی سر بلندی کی جد و جوہت یہ ہے جو احزاب کے موقع پر یہ آیت آ رہی ہے اس کانٹیکسٹ میں لقان اللہ حسنہ یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے اس کے لیے جو اللہ اور آخرت کے دن کی امید رکھتا ہو وزکر اللہ کفیر اور کثرت سے اللہ سلحان و تعالیٰ کا ذکر کرتا ہو یہ رکو مکمل کریں گے بس تھوڑا تفصیل ہو گئی لیکن مکمل کر کے انشاءاللہ شاء اللہ چار قط ادا کریں گے ولمزاب اور جب ایمان والوں نے لشکروں کو دیکھا تو کہنے لگے ما هذا ما ما ہو یہ وہ جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا <تصفح>. وہ صدق اللہ رسول ہو سچ کہا تھا اللہ اور اس کے رسول نے منافقوں منافق کو تو جو ہے وہ موت نظر آ رہی تھی اور ایمان والوں کو جنت نظر آ رہی تھی سچ تو کہا تھا اللہ اللہ کے رسول نے آزمائشیں تو آئیں گی اور ایمان والے خوش کی اس بات پر ہے اللہ کی راہ میں جان دینے کا موقع ملے گا ہمیں ہم یہ ایمان ہے نا عجیب دولت ایمان عجیب دولت ہے کھڑا کرتی دنیا ڈر رہی ہے وہ مر رہے ہیں رو رہے خوف کر رہے منافق اور ایمان والے خوشی منا رہے ارے اللہ نے سچ تو کہا تھا اس کے پیغمبر نے سچ تو کہا تھا صلی اللہ علیہ وسلم ممازاد ایمان و اور اس صورتحال نے ان میں اضافہ کر ڈالا ایمان کے اعتبار سے اور فرما برداری کی کیفیت کے اعتبار سے اللہ اکبر اللہ یہ ایمان اس کا حصہ ہمیں بھی عطا فرمائے اور ہمارے بھی ایمان میں اضافہ ہو ہماری بھی تسلیم و رضا اور جھک جانے کی کیفیت میں اضافہ ہو مین المنی رجال صدق ما احمد اللہ علیہ مومنی میں سے کچھ ایسے ہیں کہ انہوں نے اللہ سے جو عہد کیا تھا وہ سچا کر دکھایا فمین ہم من ان میں سے کچھ ہیں جو اپنی نظر پوری کر چکے جان دے چکے ومین ہم یم اور ان میں سے کچھ جو انتظار میں ہیں بس موقع ملے ہم بھی جو ہے وہ اللہ کے راہ میں جان کر نظرانہ پیش کر دیں وما بدلو تبدیلا اور انہوں نے کچھ تبدیلی نہیں کی لئے اللہ زی اللہ صقین تاکہ اللہ سچے لوگوں کو ان کی سچائی کا بدلہ دے او دیں منافقین اور منافقین کو عذاب دے یا چاہے تو ان کی توبہ قبول کرے ان اللہ خانہ غفور اور رحیم ابھی شک اللہ تعالی بہت بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے ورد اللہ قفر لم کفر بھی اللہ نے کافروں کو لوٹا دیا ان لوگوں کے اپنے غصے میں بھرے ہوئے بنا کر انہیں کوئی بھلائی نہیں ملی وہ کفر اللہ المین القطال اور اللہ تعالیٰ جنگ کے میں معاملے میں ایمان والوں کے لیے کافی ہو گیا سبحان اللہ یہ بارہ دار کا لشکر آیا کچھ ہمت نہ کر سکا وہ خندق کراس نہ کر سکا اللہ ہی کافی ہو گیا سے فرشتے بھی بھیجے ہیں اس سے آندھی بھی چلا دی ہے اللہ کہتا ہے میں کافی ہو گیا ایمان والے ایمان پر ہونے کا ثبوت پیش کر دیں کھڑے ہو جائیں اللہ کا نام لے کر تو اللہ تعالی مدد بھی فرماتا ہے اور احزاب کو یعنی افواج کو لوٹا بھی دیتا ہے اکاون ملک اترے تھے افغانستان میں ایک ایک کر کے بےچارے سارے چلے گئے اب کچھ رہ گئے ہیں وہ بھی بےچارے مذاکرات کی بھیک مانگتے ہیں بھائی آ جاؤ یار بھائی کر لو قطر میں آ کے مذاکرات کر لو افغانستان والے ڈھائی کے لسٹ دیتے طالبان کہتا ہے تم شادی میں آ رہو کیا شادی کے لیے برات لے کر آ رہو یہ مذاکرات کرنے یہ کون بات کر رہے آج جن کو ماضی میں کہا گیا یہ ایک ایف سکسٹین کی مار ہیں طالبان افغانستان او بھائی یہ ٹی پی وغیرہ سے کوئی ہمارا کوئی ہمدردی نہیں یہ پاکستان کے دشمن اور اسلام کے دشمن لوگ جو نا, ناحک لوگوں کو قتل کرتے ہوں ان سے ہمارا کوئی ہمدردی نہیں ہم بات کرتے ہیں اگر کسی کی تو وہ طالبان افغانستان کی بات کرتے ہیں یہ کلیئرٹی رہے تو بھارت اللہ تعالیٰ دکھا رہے اکاون ملک آئے تھے پھر چالیس رہ گئے ہوں گے پھر تیس رہ گئے ہوں گے پھر بیس رہ گئے ہوں گے یا بے چارا آخری امریکہ ہی ہے شاید یہ تھوڑا بہت برطانیہ کے ساتھ ہوگا ان کو بھی ڈائپرس کے مسئلے تھے ان کو مسئلہ ہے کہ اتنا سارا جو ڈم کیا ہوا ہے یہ واپس کیسے لیے کے جائیں گے بےچارے پریشان ہیں آج کل. اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے, دے یا ہدایت کے قابل نہیں تو اللہ تعالیٰ نشان عبرت ہی بنائے اور اللہ تعالیٰ ہمارے مسلمان بھائی جہاں اللہ کے خاطر مدد محنت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے اور ان کی نصرت فرمائے یہ واقعات ہیں اشارے ملتے ہمیں ہم ہمارے احاط کے اعتبار سے بھی سمجھنے کے لیے وقان اللہ قبی نہ عزیز اور اللہ سلحان و تعالیٰ قوی ہے اور عزیز ہے وہ اندین الکتابی اور اہل کتاب میں سے جنہوں نے ان کی مدد کی تھی میر سیاسیم اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کے قلوں سے انہیں اتار ڈالا بنو قریضہ یہ تیسرا قبیلہ بھی تھا یہاں یہود کا بنو قینقہ ان کو نکالا گیا ان کا معاملہ چکایا گیا دو ہجری میں بدر کے بعد بنو نظیر کا معاملہ چکایا گیا چار ہجری میں اور اس کا ذکر سور حشر میں آئے گا اور یہ اس موقع پر انہوں نے غداری کی تھی ان کے خلاف اب اقدام ہوا کیا ہوا حضور نبی اکرم علیہ السلام فارغ ہو گئے یہ آزاد کے موقع پر لشکر چلے گے آپ ہتھیار اتار رہے ہیں جبرائیل تشریف لا رہے علی السلام یا رسول اللہ ابھی فرشتوں نے ہتھیار نہیں اتارے ابھی فرشتوں نے ہتھیار نہیں رہے آپ بھی ہتھیار اتارے چلے اپنے صحابہ کو بولے اور جائیں خدیزہ کے خلاف اور ان کا محاصرہ کیا جائے بیس اکیس پچیس دن کا ان کا محاصرہ ہوا ان کی مت ماری گئی کہ ہم جو ہے وہ سعدی محاذ رضی اللہ تعالیٰ سردار تھے اہل عرب میں سے ان کو اور ایمان والے تھے کہ ان کا جو فیصلہ کو قبول کر لیں گے انہوں نے فیصلہ کیا کہ ان کے لڑنے والے قتل کیے جائیں گے اور باقیوں کو قیدی بنایا جائے گا حضور نے فرمایا کہ یہ فیصلہ آسمان میں ہوا اور ان کی تورات میں بھی اسی طرح کا فیصلہ تھا اس کی تفصیل آپ میں دیکھ سکتے ہیں اور بہت بہ بہ بہ بڑا ان کا میسکر ہوا ان کے لڑنے والے بڑی تعداد کے اندر قتل کیے گئے بدترین ان کا انجام ہوا ہے اس کو یہاں قرآن ذکر زکر کر رہا ہے وہ قدا وفیقلو بہم اور ان کے دلوں میں روب ڈال دیا فریقل فریقہ اور ایک گرو کو تم قتل کرتے اور ایک گرو کو تم قید کرتے ہو یہ تیسرا بنو کا قبیلہ جن کے خلاف اقدام ہوا احزاب کے فوراً بعد فوراً اور اللہ نے تمہیں وارث بنا دی ان کی زمین کا اور ان کے گھروں کا وہ ام والوں اور ان کے مالوں کا وہ ارد المتا اوہا اور اس زمین کا جس کی طرف تم نے ابھی قدم نہیں رکھا یہ اشارہ خیبر کی طرف ہے یہ سارے یہودی جا کے جمع ہوئے پھر خیبر میں اور چھ ہجری میں سدیح دہبیاں اور سات ہجری میں فتح خیبر پھر ان کا وہاں پر معاملہ چکایا گیا وَكَانَ خیال اللہ كُلِّ کلی شہی اور اللہ تعالی ہر ہر شہر پر قدرت رکھنے والا ہے اب آئیے چارہ کے تراویح ادا کریں گے مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اللہ